من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستفكره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا إن يحفظ الله فلا مظل له ومن ينظل فلا مظل له أهدو لا إله إن الله وحلم لا شريك له أهدو أن محمداً عبده ورسوله ثم بعد ان النصر كتبه كتاب الله وقرر الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم والشرب من مكناتها وقريلا من ذاتين من بكر لله لا اله ولا رب الا الله رب الله الذين نعوذ به من الشيطان وجننات قابل القرآن المشيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قطعنا الكاثنون هذا الشيء عجيب فإذا متنا وكننا طرابا ذلك رجع بعيد قد عنينا ماتهم فقط الأرض منهم بعيد من بناتك الحقيق بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريح أفَلَم ننظر إلى السماء فكيف بنائها وزينناها ولجعلنا أمرها مدحا فالأرض مدتناها وألقينا فيها رواسيًا عمدناها بها وكل زوج من بايل تبترا تنبرقوا لتذكروا لذكر علمي ونزلنا من رنگ پل نے رہی من میزن کروں کو روز اور آیا تو خروس جدم و روک لیا ماترم آج ہندوستان کے پاس हर चीज की फावानी है इम की फरावानी है वसाईल की फरावानी है दौलत की फरावानी है वसाईल दौलत की फरावानी है हर चीज की कसरत और फरावानी है लेकिन एक चीज का कहत छोड़ा हुआ है वो कहीं कहीं दिखता है कहीं कहीं वो है आंखियों का कहत तो नहीं रहा है रोना जो है ये भी कई किस्मों का होता है पहले वो बता दूं उसके बाद यह बता दूं कि अल्लाह तबारक वाला को कौन सा रोना पसंद है रोते तो बहुत सारे लोग लेकिन कौन सा रोना अल्लाह को पसंद है जानना चाहिए कि आदमी दस तरीके से रोता है एक तो बच्चा रोता है जो कभी दूध की वजह से रोता है या कभी बीला वजह ही रोता है एक रोना तो बच्चे का रोना है एक रोना होता है रम का रोना को रम तीन तरीके का हो सकता है ماضی میں کوئی تکلیف پہنچی تھی اس کو یاد کر کے اب رو رہا ہے مستقبل میں کوئی آنے والی پریشانی ہے اس کے بارے میں سوچ سوچ کر کے رو رہا ہے اور آٹو موجودہ کوئی پریشانی ہے اس کو دیکھ کر کے رو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے کوشش کروں حدیف اس طرح وعن عنا سبل مالك نزي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُلِدَ لِيَ اللَّيْنَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمِ ثُمَّ دَفْعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْثٍ إِمْرَأَةُ قَيْنٍ يُقَالُ لَهُ أَبُ سَيْثٍ فَانْطَلَفَ يَأْتِي وَأَتْبَعْتُهُ فَانْتَهِيْنَا إِلَى أَبِي سَيْثٍ وقل ألف قديره فاعتوا المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا يا باءت امك جهارا رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتكن فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فقام يعني وقال ما شاء الله يقول فقال انا لقد رايته يزيد بنفسه فدمر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تسمع العين مسلم سدی سے پاک کو ایسے ہی کتابیں ملا سے مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات رات را را را میں میرے بچہ ہوا میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا آپ کے بیٹے تھے نا جن کا نام ابراہیم کا تو جب پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ فرمائے میں نے ان کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا پھر اس کو ایک عورت جس کا نام امر سیب تھا اس کے ہاں آپ نے دودھ وغیرہ پلانے کے لیے بھیج دے دیا وہ ایک لوہار کی بی ایک لوہار کی کے وہاں لوہار کو قین والے لوہار تو اس لوہار کا نام تھا ابو صاحب برا ذمہ داری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے ملنے کے لیے گئے پمپر آتا چلے آپ اور وہیں جا رہے تھے کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے لگ گیا پرا بارکڑی میں بھی پیچھے لگ گیا देखा कि आप बच्चे से मिलने के लिए लोहार के जा रहे हैं अपने बच्चे इब्राहिम से मिलने के लिए आप जब आप अबू साहेब के पास पहुंच तो मैं जल्दी से आगे बढ़कर के अबू साहेब के पास पहुंचा तो देखा कदम सारा हल मैं भाई तू है पूरा घर घुए से भरा हुआ था लोहा तो खा ही पूरा घर घुए से भरा हुआ था मैंने जाकर के कहा जो जो फूक रहा है वो ये सुखो रही ہے اور پورے گھر میں جو دھواں پھیلا ہوا ہے یہ پھونکنا بند کر دے علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ وسلم آ رہے ہیں سام سکا تو پھنکنا بند کر دیا دھواں ہوا کم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ ابو صاحب ذرا میرے بچے کو لاؤ پتا نبی السلام اللہ علیہ وسلم ہے بچہ جب لائے گا تو آپ نے سینے سے چمٹا لیا سب بہو ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے سے لیا اور کہ نے وہ کہا جو اللہ نے آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں آشا اللہ رسول اللہ کے رسول نے وہی بات کہی جو اللہ نے آپ سے کہلوانا چاہا کہتے ہیں یہی بچہ یہی جو ابو صاحب کیا تھا بیمار ہوا تھوڑے دنوں کے بعد اور نوبل موت میں مبتلا ہوا تو آپ کی گود میں لا کر کے اس بچے کو دے دیا گیا حضرت حیرت کر بات ہے بک نس لائے تجیزوں بے نقصی میں نے دیکھا کہ وہ بچہ آپ آگ کی آگوش میں دم رہا ہے معصوم بچہ موت کی سختی سے موت کی پریشانی سے تڑپ رہا ہے وہ ہوئے یقین ہو میں نے اپنی اپنی جان چھوڑ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو اس حال میں جب دیکھا پر وہ یقین ہو گیا کہ بچہ بچے گا نہیں تب دم رسول اللہ صلی اللہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنکھوں آ گئے آپ نے کہا اے میرے بچے آخر میں میرے آسو ہیں وہرو کل اور دل بہت گمزون ہے بلا انکول مایا پڑا لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رق آظیم ہے ایسے موقع پر بہت سارے لوگ ایسی باتیں زبان کو نکال جاتے ہیں جس سے کتر کا بدشہ ہوتا ہے شرک کا بدشہ ہوتا ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارا رق کہتا ہے بلوایا ابراہیم ہے میرے بچے ابراہیم ان نکل तेरी सुधाई पर तेरी वजह से आप बहुत कमी है अब देखिए या नबी करीम सल्लाह गम की वजह से रो रहे हैं बच्चा आपका साथ छोड़ रहा है इस ताट छोड़ने के गम की वजह से आपकी आंखों एक रोना कोई तरीके का होता है गम का रोना और दूसरा रोना जानते कैसा होता है हक आदमी को मिल जाए पहले ना पर था غلط راستوں پر چل رہا تھا کے راستے پر چل رہا تھا کے راستے پر چل رہا تھا اور اچانک اسے حق کا راستہ مل جاتا ہے تو روتا ہے اللہ اگر میں اس راستے پر رہتا تو میرا کیا اکر ہوتا بداخ کے راستے پر رہتا سیدھا جہنم شرک کے راستے پر رہتا تو سیدھا جہنم اے اللہ تعلی مجھے حق دکھا کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے اس کو یاد کر کے حق کر کے حق کو پہچان کر کے رونا اللہ تبارے کو تعالیٰ ہے نجائشی کے دربار کے اندر جو کچھ کس نو رخبال ہوئے نتارا اونما جو تھے ان کے بارے میں اللہ بتاتا ہے سارا تب بھی تو محنت کرائی جب انہوں نے حق کو پہچان لیا تو ان کی آنکھوں میں آخو آنکھ آڑے حق کو پانی کے بعد رونا ایسا میرا کتنا بڑا احسان کہ مجھے ہاں کو مل گیا میں تو اگر باطل پر تھا تو میرا کیا حال ہوگا حق کو پہچاننے کے بعد رونا یہ دوسرے قسم کا رونا ہے رونا ہوتا تھا کرائے کا رونا عرب میں جب کوئی بڑا سردار مر جاتا تھا تو بہت ساری عورتیں رونے والیاں بلائی جاتی تھی और जितना बड़ा सरकार होता था उतना ज्यादा उसको वावेना मचाया जाता था उसका नाम ले लेकर उससे झूठे सच्चे कारनामे बयान कर करके के वावेला करती थी नौहार करती थी बाल नौचती थी गरीबांड़ती थी ताकि मालूम हो किसी बड़े सरकार की मौत है उसको कहते बोकाउंट किया किराए का रोना हो गया एक रोना होता है मोहब्बत करोना کسی کو کسی سے محبت ہوئے گی اب محبوب جو ہے دل نہیں کر رہا ہے تو رو رہا ہے حدیث حدیث اس طرح بار پاس رکھی ہوا اتارا ان سے نقان رہو موبی کہ ان جرم ملیں گی یا تم سکھل پہایت کی وہ نتی دو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رکھوں گا راہ فقار نبی صلی اللہ بخاری شریف پاک کتاب السلام میں لائے گا حضرت ایک نئے فرماتے کرواتے ہیں ندی کریم صلی اللہ وسلم کے زمانے میں ایک غلام ایک لونڈی دونوں کی شادی ہو گئی غلام کا نام کا مغل تو ذرا کالے تھے اور ایک لوڈی کی بریلا تو ذرا اچھی تھی خوبصورت تھی وہ بھی لونڈی تھی تو مغل سے ان کی شادی ہو گئی تھی آزاد ہو گئی حضرت بریرہ اور شریعت کا یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی آزاد ہو جائے تو اختیار رہتا ہے چاہے یہ کہا تو باقی رکھے چاہے الگ ہو جائے حضرت بریلا نے کہا کہ اب میں آدھار دے رہی ہوں اللہ نے مجھے حق دیا ہے یار مجھے سارے کلوتے ہیں میں ان کے نظام لے رہی ہوں اور وہ بھی اس کو بڑی محبت تھی حضرت میرے پاس پرماتم کی کہانی ان ضروری نہیں ہے تخلفا یب کی میں دیکھتا تھا کہ وہ مدینہ کی گلوں میں جدھر جاتی تھی ان کے پیچھے جاتے تھے دوڑتے تھے روتے تھے یب کی روتے تھے محبت میں اور ایسا ہوتے تھے وہ دونوں وہ تقسیم وغیرہ یقینی ان کے آنسو ان کے داڑھی کو بھگو دیتے تھے اتنا تھے محبت نبی کریم صلی اللہ نے ایک آف بات سے کہا حضرت ابباد مختلف ہے دیکھ نہیں رہے ہو تمہیں تعجب نہیں ہو رہا کہ مغیش کو بریرا سے کتنی محبت اور اس پر تمہیں تعجب نہیں آؤ کہ بریرا کو مغیش سے کتنی مقصد اللہ تعجب مخت سے موقع تم بریرا کا موقع تو حضرت ابباد نے کہا کہ اللہ کے سر کو بلا کر سمجھاؤ بلا آپ نے بریلا کو بلایا بریلا لو را جاتے ہی رجوع کیوں نہیں کر رہے تھے محبت میں تمہارے روتے تو رہے جہاں جاتے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہو انہوں نے ان کی حالت پر نہیں آتا لو را جاتے ہی رجوع کروا بیس میں لگے کام اللہ کے حکا اللہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا حکم کام کو باقی رکھتی نہیں نہیںجازت دی ہے میں تو صرف سفارش کرنے والا ہوں انش کا ان کی طرف سے میں سفارش کر آگے بلی تھی آپ کی سفارش کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایک عورت کو آزادی ہے رائے کا حق دیکھ کے اسلام نے کیسا دیا ہے اسلام نے کیسا حق دیا ہے آزادی کا نبی کے سامنے بول رہی ہے پہلے پوچھ رہی ہے آپ کا حکم ہے اگر یہ سرحد حکم ہے تو سرحد تسلیف کا اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے اختیار ہے مانو معلوم ہے نا آپ نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے یہ میری سفارش ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ کے سفارش کی کوئی ضرورت نہیں لا آ کی آپ کی سفارش مجھے کوئی ضرورت نہیں ایک کرونا ہوا محبت کرونا جیسے مغیث سوتے تھے بریلا کی محبت گپت مغیث سنگ بریلا کیسا روزتے تھے وہ دو گو وہ تفصیل ہو گئی رو نہیں یہ رونا ہوتا بڑھاپے کا رونا بچپن تو پہنچاشی نے ہیر کود میں گزار دیے اور جوانی کے الیا میاسی میں گزار دیے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے یا چلو بچپن بھی اچھا گزرا جوانی بھی اچھی گزری لیکن بڑھاپا ایسی حالت ہے کہ آدمی جب دیکھتا ہے پیچھے تو اس کا بچپن یاد آتا ہے اس کی گوالی یاد آتی ہے اور دباگے دیکھتا ہے تو موت اس کے سامنے یہ ایام بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں بڑے خولناک ہوتے ہیں اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ بوڑھے نے جن کے اوپر سب سے توجہ ہوتی ہے وہی اس کے اوپر کم توجہ دینے لگتے ہیں بچے کے اوپر اس نے کتنی توجہ دی کیا کیا نہیں کیا بچے کے لیے لیکن جب بوڑھا ہو گیا تو وہی بچہ بیوی پار کر بچے پا کر کے باپ کے اوپر کم توجہ کرتا ہے یہی وجہ ہے یہ نقصیاتی بات ہے کہ اللہ کبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں خاص طور سے احترام کیے ہیں کہ کی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو جنت لے لو اللہ تبارک نے اپنی توحید کے بعد ان کے ساتھ کئی بار بتایا سوربی کا اللہ فرماتے وہ قبا اللہ تعبت اللہ سے وہی بھاگی نے اللہ اللہ کے سب کسی کی کرو اور ماں باپ کے تاخت کرو اللہ کے بعد باپ کے لوں وا وہ کل رہوں گا کون کریں گا وہ لوں گا جنا وہ پھر ہم ہوں گا کم آپ تیاری کریں گا دیکھ رہے آپ پانچ پانچ احکامات دیے جا رہے ہیں کچھ تو ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور دیکھو وہ دونوں اگر کڑھاتے ماں باپ دونوں میں جائیں بلاتے کہ حالت میں یا ماں نہیں جائے یا پاپ نہیں جائے تو لوک کرو اور دیکھو پہلی چیز پر جو بنا تھا کل لوگ اس بل کو بولنا ان کو کوئی ایسی بات وہ کہہ دے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے یا تمہیں وہ بات ناگوار گزرے تب بھی تمہیں اجازت صحیح ہے کہ تم اس بولو ہاں اتنا ہے کہ اگر وہ تمہیں شیخ پر مجبور کریں یا اللہ تبارک کو تارا کہ کسی معافیت کے اوپر لاپرواہیوں اوپر تمہیں مجبور کریں تو وہاں احت نہیں بقیہ ہر بات میں ان کے احاط کرنی ہے تمہیں ان کے ساتھ اتنا شروع کرنا بلا پکل لوگا بلا سنکھو گا انہیں ڈاکنا نہیں اف نہیں کہنا داٹنا نہیں وکل نہ ہوا قلن بات کرنا تو بڑے پیار سے کرنا ان دا ایکسلنٹ وہ اچھے انداز میں بات کرنا اور وقت بھی رہا جرا اور دھما ان کے لیے آج کا بازو رحمت سے بچھائے رکھنا یہ رحمت کی ٹائم بڑی عجیب ہے باپ بیٹے ہوتے دنیا کو دکھانے کے لیے ماں باپ کے سامنے آج بنے رہتے تاکہ دنیا دیکھیں کہ ماں باپ کی بڑی کر رہا ہے اللہ فرما رہا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ رحم کے سلسلے سے اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ رحم کیا تھا اب احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے رحم کی وجہ سے تمہارے اوپر انہوں نے اپنی شکتیں نشاور کر دی دیجا رحمت کی وجہ سے آج دلّی کا پارتون چھایا رکھنا اور دعا کرتے رہتا وہ برہم ہوگا کما گیا یہ جیسا بچپن میں ان لوگوں نے میری پرورش کی دونوں رہیں گے دعا کرتے رہنا پانچ پانچ چیزوں کی پیکیج ہے بلا تھا کلو بلا وہ کلو کولن کریما وہ لوگ جنا ہو دلّی میں ڈر رہا وہ پانچ باتوں کو اکیچا کیا جا رہا ہے برا اس حال میں کارڈ کر کے بہت روتا ہے دیکھتا ہے बचपन चला गया जवानी के खूबसूरत अय्ञान चले गए सामने मौत है बच्चा तो लेना बहुत होता है इसको कहते वॉकआउट पेमर बुढ़ापे का है। ये रो ये रोना हो और एक रोना होता है आदमी को चोट लग जाए मार लग जाए एक्सीडेंट हो जाए कोई बात नहीं तकलीफ जो पहुंचती है उस तकलीफ की वजह से होता है दर्द होता है तो वो तक ایک رونا اس طریقے سے تیسری بات ہے کہ جب آدمی کو چوک لگتی ہے تکلیف پہنچتی ہے تو روتا ہے کہ اس کو تکلیف کا رونا درد کا رونا اور ایک رونا ہوتا ہے بوکاؤ نپا نپاق کا رونا جانتے بات قوم ہے بات گرو ایسے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان اے میرے رب وہ دکھانے کے لیے روتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ بڑا مستقبل بڑا پرہار ہے اور کبھی کوئی کام نکال لوں آس پاس بڑے لوگ بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھیں یہ بہت بڑا مستقل بہت بڑا پرہیزگار ہے تنہائی میں رو دکھانے کے لیے رو رہا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے بہت بہت آرسا ہے بہت بہت پرہیزگار ہے بہت بڑا مستقی ہے اس کو کہتے آرڈی میں بتاؤ نیتا نیتا کتاب رونا یہ مناسب کا رونا ہے جو, جو دکھانے کے لیے اس کو بتاؤ ایک رونا ہوتا ہے کسی کو روتے دیکھ کر ہے کوئی رو رہا ہے سبق جانے میں بھی رونے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں بوتاؤ پکا کسی کو روتے دیکھ کر روتے رہنا کوئی رو رہا ہے اس کو روتے دیکھ کر کے رونے لگنا ہے ایسا ہوا ہے حریش ہریشی طرح ہے ندی ہونے لگتا رضی اللہ ہوتا رہ ندیوں سنلہ ہونے سن لمک ہوتے تو ہوتا رہا ہے وہ من خود ایسے کتابیں رابطی حضرت ابو ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماں کی قبر کرایہ اپنی ماں کی قبر کرایا آپ کے ہزار و قطار ہو پڑے اس لیے کہ مدینہ سے آپ کی والدہ لے کر کے مکہ آ رہی تھی ساتھ میں آپ کے والد سے لوگوں کو میت مکھی مکان ابوا کے اوپر یہ کہیں مکان ابوا کے اوپر بیمار ہو گئی اور وہیں تکار ہو گئے وہی مشکول تو آپ اس کی کور کر پہ آئے پہلے تو آپ نے اللہ سے اجازت سا دی کہ اللہ کیا میں اپنے ماں کی مفرت کی دعا کر سکتا ہوں یوں یوز لی اللہ نے جلد نہیں موت اس دین کے اوپر نہیں ہے جو دین میرا پسندیدہ ہے زیادہ تم ان کے بارے میں دوائدہ فرق نہیں کر سکتے اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ سے برسات کی کہ اللہ کیا میں اپنے ماں کی کبھی زیادت کروں جا سکتا ہوں اللہ کا رسول ہر بات کا میں کہتے ہیں مختار کل یہاں بات بات میں اجازت دی جا رہی ہے دیکھے میں نے اپنے ماں سے مخصوص کی اجازت لا دی اجازت نہیں دی آپ نے مقرب کی دعوانے میں دی اس کو مختار پل بولتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ نہیں. نہیں یعنی کے رقل مختار پل سے دیکھیے گا پرنگ کر لیتے یعنی رسول اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے جو حکم کا صرف صحیح کرتا ہے مختار پن ہے کیا مطلب ہے مختار کا مطلب ہے جو چیز چاہے خود کرے اس سے اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے یہاں دیکھیں کتنا ہتا اللہ ہے ماں سے مفرت کی دعا کا معاملہ ہے اور اللہ سے دفاع کر رہے ہیں اجازت نہیں دی گئی تو آپ نے کہا کہ اللہ کیا میں اپنے ماں کی قبر پر جا سکتا ہوں کیا کیا آپ جاؤ اور آپ جب اپنے ماں کی قبر پر آئے آپ کے حساب پتہ ہو پائے چوبت ہو پائے اتر لینا آپ کو روٹے دیکھ کے تمام کہاور ہو پائے کس کو کہتے ہیں بکاؤل موافق کسی کو روٹی دیکھ کر رونے لگے بکاؤل مافا किसी को रोते देखकर रोने लगना इसको कहते हैं वो काउल मोआ पका और आपने उसूल बताया मुशर्क मां बाप है कबर तर थे शिरक उनकी जिंदगी गुजरी तो बरकरत की दुआ नहीं कर सकते زندہ اگر کوئی ہے اور شرک کا کام کر رہا ہے جدا کا کام کر رہا ہے تو اس کے حق میں ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں آپ مرنے کے پاس اگر وہ شرک کے اوپر مرا ہے تو اس کے لیے دعائیں مفرت کی اجازت نہیں ہے زندہ ہو شرک کے راستے پر چل رہا تو دعائیں ہدایت ایسے تو ہدایت دے غلط راستے پر ہے اور اگر مر گیا ہے اور کت کے اوپر تو اجازت نہیں ہے کہ اس کے حق میں مفرت کی دعا دی جائے ہاں شرک کی قبر پر جا سکتے ہیں مقصد کیا ہو قبر کی زیارت کا تصرے آ کر تسکیریں بہت اگر تصکیریں آکر کی ہے اگر فاحد قبر سے مانگنے کے لیے جا رہا ہے یا کچھ اور کنٹ بند کرنے کے لیے جا رہا ہے تو جانا منع ہے قبر کے اوپر पाकिस्तान में कबरों की जियारत की इजाजत इस शर्त के साथ है कि वहां सिर्फ एक मकसद होना चाहिए तस्करे माल तस्करा आप देखें जुमला देखें मैं देखें फजूरों को कबरों की जियारत करो इसलिए फे जो होता है ना वो पीछे कही गई माकपल में कही गई बात का हासिल बाद में बयान करता है फे के बाद हासिल होता है पहले सुन खबरों की जियारत करो क्यों इन नातुज चरण में उस मौत को याद दिलाती हैं इसका मतलब कबरे अगर मौत को याद दिलाए तो फिर ऐसे खबरों की जियारत जायज नहीं है आज के कैसे बड़े बड़े उगरे कुर्सिको इमारतें बनी होती हैं خبروں کے اوپر ڈائریکٹ وہاں موت یاد نہیں آتی ساری آدمی عمارت کو دیکھتا ہے بلڈنگ کو دیکھتا ہے ارے کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے کتنا بہترین خوبا ہے کیسی سبر بنی ہوئی ہے کیسی شادت چڑی ہوئی ہے وہاں آدمی اجرا کو یاد نہیں کرتا موت کو یاد نہیں کرتا آکرت کو یاد نہیں کرتا اجازتیں جانے کی تقسیم تفریح آکر چاہیے خبروں کی جائے تو اس کو کہتے ہیں وہ نو موافقت کسی کو روتے دیکھ کر رونا اب سوال یہ ہے یہ رونے کے کام ہیں اللہ کو کون سا رونا پسند اللہ کو کون سا رونا پسند ایک ہنیش پڑھتا ہوں تو اللہ کو کون سا رونا پسند آؤ ہو کرو یہ حدیث لے کر جاؤ گا حديث. وعلى ابن هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم الله في زله يوم لا زل لوم لا زل الا زله. الامام العابل والشاق مشهد عدادة الله ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان صحابة الله اجتمعها لهم بتفرق عليه. ورجل رہے حضرت احبر رضی اللہ تعالیٰ کرواتے کہ نبی کریم صلی اللہ قبر نے ارشاد کروایا سات آدمی اللہ اخبار کو تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے بعض لوگوں نے کہا اللہ کا ہوگا بعض لوگ, لوگ. اللہ اللہ کا آپ ہے اللہ کا پیر ہے اللہ کی آنکھ ہے اللہ کا چہرہ ہے سایہ مان لیجیے اس کسان سے بعض لوگ کہتے نہیں سائے کو بڑا عرص کا ہے تو اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اللہ کے کے کے علاوہ کوئی गर्मी में आदमी को किस चीज की जरूरत होती है पानी की गर्मी बढ़ती जाती है क्या बढ़ती जाती है और दूसरी चीज की जरूरत क्या पड़ती है एसी की मैदान महत्व में सिर्फ एक जगह एसी होगी और एक ही जगह पानी होगा एक जगह एसी और एक जगह पानी बस एसी कहां होगी अल्लाह के साय में आई का यार है अल्लाह के تائے کی اے سی کا کیا حال ہو رہا ہے ٹھنڈا ہو جائے گا آدمی اور پانی کہاں ہوگا صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارہ کو تارا کو حوصلے عطا فرمائے گا جی کیا کرانے تارا رو پاس پارا رسول اللہ علیہ وکلم کون ممر شریفا شریفا لبل ہوگا نہیں آئی راہل <سؤال> ہو گئے ہو گئی ناؤ پاکی رواؤ بخاری بخاری سبھی کے ساتھ کتاب القات میں لائے اور رابطی حضرت صاحب کے ساتھ سائی بھی حضرت صاحب کے ساتھ سائی جی کہتے ہیں کہ نبی ان سلطن میں فرمایا میں سب سے پہلے تم ریگوں سے پہلے حوصلے پوسڑ کر پہنچ جاؤں گا اور اللہ حکم سے میں ہاؤس کاٹر پر جام لے لے کے بیٹھوں گا جام اس میں ہوں گے جن کا شمار سے اللہ کو ماروں آپ نے سمنا مم مر رہا ہے لگے شریفہ جو میرے پاس سے گزرے گا میں اسے ہاؤس اے کا جام دوں گا پوچھ شریفا اور جو پینے کا گرمی اس کا آن تو پورے میدانے میں میں جب تک رہے گا اسے جاننے لگے گی تو پانی پھر ایک جگہ گرمی تو بہت ہو ہوگی نا सूरज बहुत तरीका जाएगा गर्मी बहुत होगी गर्मी में एसी की जरूरत पानी की जरूरत इतने में कुछ लोग आएंगे मैं उन्हें पहचान नाऊंगा और मुझे पहचान लाऊंगा आईसों में आई सुनने उन्हें पहचान पाऊंगा और मुझे पहचान दूंगी और उनको करके आदम नहीं फरमान है आन दो आओ उन लोग मिलनी मेरी उम्मीद के लोग हैं मैं इन्हें पहचानाऊंगा मुझे पहचान आन लो आन दो آپ کو کہا جائے گا پیوکار کلر تذریما دسو بات ہے آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آج کے بعد کیسی کیسی بدا تک کر لی تھی دین میں میں ریم صلی اللہ طور پر جیسے میں سنوں گا کہ میرے میرے دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکال لی تھی بولوں گا ہٹاؤن کو جنہوں نے میرے پاس تین میں تبدیلی کر دی تھی گوا کیوں کو مشرقین کو تو سواری نہیں کی ملے کو سواری نہیں کہ ہاؤس جام ملے کو بھی دیا جائے گا ان کو کے سے کر دیا جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ کہ سایہ ایک جگہ پانی ایک جگہ سایہ کہاں ہوگا اللہ کے پاس اور پانی کہاں گا رسول کے پاس دو ہی چیزیں تو ہیں لا محمد رخل اللہ تیسری چیز کہاں کہہ رہے تو بابا بھی کچھ کر لیں گے مرشی صاحب بھی کچھ کر لیں گے کہاں کر لیں گے اگر کچھ کر سکتے تو وہاں بھی کچھ ہوتا کیا جاتا کہ نہیں وہاں تو صرف ہی چیزیں لا اہم اللہ محمد رسول اللہ سایہ اللہ کیا اور پانی محمد رسول اللہ بتاؤ اور دکھ رہا ہے کوئی نہیں دکھ رہا ہے باہا, صرف نبی ہی نہ دکھ رہا ہے بس جہازہ نہ محمد رسول اللہ کو مضبوطی سے پتہ کہ یہی دو چیزیں نا کام آنے والی ہیں سایہ نہ محمد رسول اللہ تیسرا کچھ ذکر ہے کہیں کہ اور کسی کو نے کوئی اختیار کر رکھا ہے کہیں نہیں ہے دکھاؤ کو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ سات آدمی ایسے ہوں گے جن کو وہ کا ملے گا اللہ پہ آ رہا اور ارے معاملہ آدمی آدمی حکمران اور دوسرے وہ شاہ عبادت اللہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی کے بادی ہے آدمی بہت زیادہ پورا ہو جاتا ہے تو مسجد تو پکڑتا ہی ہوتا اور, اور کیا کام کر ہے مسجد پکڑ لیتا ہے آخر چیز ہے جہانی کے اندر حبادت کرنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بوڑھوں کی عبادت میں قبول کرتا اللہ تعالیٰ سفید بال کی بڑی قدر کی مت کرتا ہے خود قدرتی مطلب حضرت زکریہ نے اپنے نہیں مہینہ کا حوالہ دیتا جی آگے بڑھتا ہوں حضرت زکریہ نے اپنے سفید بال کا حوالہ دیا میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی میرے بال سفید ہو گئے سفید بال کا حوالہ اللہ و قبارک تعلق رحمت کو جوش میں لے آتا ہے بہت بڑی چیز ہے اللہ سفید بال کو بڑی قدر کرتا ہے بہرحال جوانی کی عبادت خاص اہمیت کے حامل ہے امام ارے ادل قتم ہوا آٹل اور وہ ناجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے ہو ورا جلن کل بالمسجد اور دوسرا وہ آدمی مسجد سے نکلا لیکن مسجد میں دل چلا ٹھیک ٹاپ مجھے اضاند میں نماز کے لیے پہنچ چوٹے دو آدمی ایسے جو اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے مشکل کریں لوگ اللہ کی محبت میں جمع ہو اور نفرت کے اوپر دماؤں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت چار اور ایک وہ آدمی جس کو کسی مالدار منتب اور خوبصورت منتب والی عورت خوبصورت عورت نے بلایا گناہ کے لیے اس میں کامیاں ساز ہوا میں ایسا نہیں کر سکتا لیکن میں اللہ سے بتاؤں ہوں اللہ کہے گا میرے ساتھ میں آ جائے میرے ساتھ کے نیچے آ رہے جنہوں نے اتنے نازک لوگوں پر اپنی اس وقت کو سنبھالا ہے انسپ کی طرح ارے ان میرے سائے میں آ جائے یہ عورت نے بلایا پیسے والی بھی ہے خوبصورت بھی ہے لیکن آدمی اگنور کر دیتا نظر انداز کرتا تھا ایسا کام نہیں کرتا اور اس کے بعد ورزم دستک کا کبھی پردرشن آدمی نے درکار کیا بات پاس چھپایا تو آدمی دیتا تھا کہ لوگ اس کو تین نئے آدمی جو تبقہ بڑے باغ سے چھپائے یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کے معلوم نہ اب تک اللہ تعالیٰ میں بائیں ہاتھ کو معلوم رہا ہوں کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے فرمائیے ایسے لوگ جناب اس خاص کے ساتھ میرے راستے میں خرچ کرنے والے میرے پاس میں آ جائے اور آخری آدمی وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے جہنم کو یاد کرے قبر کی مشکلوں کو یاد کرے اور زارو قطار رو کرے تنہائی میں اللہ کا ملاقات کر تنہائی میں مجھ سے ڈر کر رونے والے دنیا کے اندر میرے قریب ہیں آ جائیں ساہ تو اللہ کو یہ رونا پڑے خوش تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آدمی زارو قطار رونے لگے اللہ کیا قدر گا آپ کو کہ اللہ کے نام کیا بڑی طرح ہے اللہ کباب اللہ فرمائے گا ذرا ایسے لوگ جانے ہم متراہ کم ہائی میں رونے والا آج یہ اسی چیز کی کمی ہے کرو ایس کرو رو رو ٹہٹ پڑا ہوا آنکھوں کا رو کہ اسی پر جنت کا بکول ٹھہرا ہوا رو رونا بہت اور کون کا رونا ہے سن کر رونا ہونا پارا قلعہ سلے پر آگے گا سر اللہ کو سورج مثال آج تو نفریفان الخاری <سؤال> تفصیف بخاری تفصیل ملائے حضرت مسوز فرماتے ہیں دفعہ کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے مجھ سے لگے کہ مقاطب ہو کر کے فرمایا قرآن سناؤ मतलब बोलने लगे क्या करान आप पर उतरा है मतलब अकड़े कहूं कुरान का आप पर उतरा है, जी है। तो आप मुझसे कहें मत सुना सोना प्रमाण नाम जी क्या है तुमसे सुनो कहते कि मैंने सूर्य हिस्सा पढ़ने शुरू पकड़ा सूरसा मैंने सूर हिता पढ़ने शुरू सक्री हर कहते ही तू यहां हाजिर आया जंगल से आए सब कौन क्या है بتائی جینکلی امت ان بھی شہیدیوں جینا بھی کہا گا بات رہی شہیدہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی ہوئی ہے کہ ہر امت کے اوپر ایک گواہ لایا جائے گا اور تمام گواہوں کے اوپر گواہ لایا جائے گا نبی لایا گا نبی سے پوچھا جائے گا تم نے پتوں کو اپنے گھات کو بھیجے تھے اللہ کے بات پہنچائی جی گئی نہیں میری بات پہنچائی جی وہ کہیں گے ہم نے پہنچایا انہوں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا اس کی دوائی کون رہے جناب مضبوط ان کے اوپر آپ کو دباؤ بنایا جائے گا ان کے اوپر آپ کو دبا بنایا جائے گا صلی اللہ علیہ میں جب آتی ہے کئی بار سنسبو کلان کہتے آپ نے مسود جب نے نجا اٹھائی کر کب رہے تھے تمام صاحب رہے تھے جیسے ہی عبد اللہ نے مسرود کے کاروں میں یہ بات کری کہ ہسبو کا لان رہنے دو اب بند دو جیسے جب میں نے لکھا اٹھائی فل تھا یہ سجیدہ اللہ صدر پاس آپ کا رخصار مارک آنکھوں سے ڈرو گا تاریخ کا پورا رخصار آپوں آنسو سے بھی جاؤ یہ ہے قرآن حقیق کو سن کر کے رونا کاٹ آپ کو قرآن کو پڑھ کر کے روئے قرآن کو سن کر کے روئے تنہائی میں ہو اندازہ تبارک کتالوں کو یاد کر کے روئے بہت سخت ہو گئے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کا آدمی سنتا ہے اس طرح سے بڑھا دیتا ہے شریعت کی باتیں طبیعت کو میں گروہ گزرتی ہوں ایمان کی کمی کی علامت ہے ایمان کو پندرہ نظر شانی کی جائے ایمان گڑبڑے تھے آدمی کا جو ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اس کو آپ نے آسنا ہے کئی مار والی سے ختم ہے اور کچھ چیز کو جاتے رونا حضرت میں فیم مظاہر تک پہنچا حضرت عثمان علی کی قبر ایک بار جائے بات میرے ساتھ گئے چاہے مزروم کی یاد کر کے کہا جب آخر میں ہاتھوں حضرت عثمان علی یہ وہی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جب کسی اور چیز کا کسٹرا ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے لیکن جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو بہت زیادہ روتے ہیں کہتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرماد سنا کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اول منزل من منازل آخر اول منزل من منازل آخر آخرت کی منازل میں سے آخرت کے مرحلوں میں تو پہلا مراض یہاں جو کامیاب ہو گیا اگلے مراج اس کے سامنے آسان ہو جائیں گے ورنہ خطرے میں ہاتھی اسی وجہ سے میں اس جگہ کو دیکھ کر کے گھر جاتا ہوں اور روتا ہوں تو گویا کہ اللہ تمہارے کو تارا کو یہ بھی رونا کو سمجھا قبروں کو دیکھ کر کے رونا قبروں کو دیکھ کر کے رونا اور یہ اللہ نے کرنا ہے کتلا آیا کو رکھنا ہر اس جگہ کو بک جب ان کے اوپر اللہ کی آیاز کی جاتی ہے تو وہ سجتے میں گر جاتے ہیں اور دارو پتار رونے لگتے ہیں وہ کار دارو پتار ہونے لگتے ہیں اللہ کی آیات نہیں کر کے اللہ کی آیات کر ہیں تو رونا چاہیے رونا ہے تو کمزور رونے کی صورت بنا لینا اس چیز کا تحت اللہ تبارک تعالیٰ رونے کی ضرورت لا تنتهي مذوره ضعينه من شرور الفتنا ومن فحيات عامه من ذا بالله ولا قد دلت ومن بسم الله الرحمن الرحيم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 يصلح لكم آمالكم ويقول لكم ظلوركم ومن يصلي الله ركوله فقط صال قوت العظيم